اور وہ جن ہوئے نہیں صبر کیا اپنی رب کی رضا چاہنی کو اور نماز کام رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہینگ کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے